کہ چلو منگو دیو بند مول فوجی साफ मतलब उठ वन पारे तक असा सारे बंदे लड़ाए इतले आम करवाए पास क्यों बैठे उठ مرے سو جیو بند پہ پا سا سپاہی صاحب سپاہی صاحب گیا تھا منصوبہ پورا کرتے حکومت اندر پہلے مٹی ہی بھیڑ چ حکومت پہلے کیوں نہیں سمجھنی لگی ہے پتہ نہیں وہاں کل کی تھا جب کم اہل سنت دی بدنامی تے اہل حق جڑا حق ہے یہ کیوں کھڑے ہن عین دے وچ جڑے سوار دے بچے نہیں نہ مانگلے ہن ہن نہ کوئی پتہ ہے اسلا دی ایکو اور بابا نتیج جی نا بند سلمن چود بھاری کی پورا بھی <تصفح> سو جان ہری پچ پیچھے جڑے بیٹھے نا بدھو آخر گال اگلی بار کی گوشا دکر گوشت کا مطلب جگہ جگہ گوشت جو پچا دے رادم ہن یہ ہے تو پر پوری تھے وہ اللہ ان یہ مولے خود میں بیا دن ادن یار تلے جو مرضی آکے کہ سارے صاحبزاد باقی ہیں یہ قسمیہ تک میں کو تھے گجام پور دے مولے یہ وہ سارے اجلا دین اگنا جی یار بچے تھے تو نہ چلے تلے جو مر دیا کہ جو بر دیا تو سوال سبا بلا تلے جو بر دیا میں نہیں بچی آپ جگہ منافع سارے ٹکڑے جگہ ہے ملو جیو جگہ کہدا میں <laughs> <laughs> مفتی برین سے پچھلے مہینے کو ڈھکوسے میں کو چھٹی کر رہا میں کو ملا سر موتم خارے کیا کرے تو کہے میں تو کوئی تھا وہ خبر میں جانا کوئی سمجھا رہا تھا تو ہی مخالفت نہیں لوگ نہیں یو علی جان سننا کہ بہارا نہیں تو ملدا تو کپڑے تھے نہ رک سکتی سلام مفتی ابراہیم میں کو لکھے خط اچھا وہ وجہ نہیں کیتے جی ہاں ابراہیم میں کو خط لکھے جب ہم برائی نہیں تھا تو اپنا کام سبق سبق دو لکھا to se to se to to se to se جل کی آزادی دل یا شکم کیا گھنے؟ دل چن ٹھن 제출하면 돼요. آضا بتا میرے کو سڑک پر آپ جت پڑی پڑھ دیا بند پڑھا دے بڑا چار سن کر دا اس طرح سے مطلب ہے 744 فارمولے پر صورتحال تمام ہے۔ اے میں بھی دیکھ دیکھ نہیں پلی۔ ادھات میں شعر دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہے یہ دو دن میں رہو سکتا پڑھ دینا اکثر بندے زیادہ تر لوگ بچے چلو جا کے Não, não, não, امام زمان کا ایک اسمبلی میں بہت بیٹھے تھے سامنے صراحه صراحه سلم سلم سلم سلم سماه الله الله ايه طب مصطفى طب فاضل طب ذات ليه كل دي زينه رکھ بات بہی چٹاڑی چٹاڑی نر پڑ پڑ پڑلی پڑلی پڑلی